برانا مختار موردین کو حضرت اللہ طا بنیالی سے مختلف و موضوع بیانوں موضوعان بی پارا زمنگ دکان پت یاز اتائی اشادی توحید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈیز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمانز دہ مین چوک جہانگیرا روڈ سوادی پراپرائٹر انوب شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس کوئی عمل قربانی والے دن اللہ کو زیادہ پیارا نہیں جانور کے خون کے گرانے سے اور بے شک وہ جانور آئے گا قیامت کے دن اپنے سنگھوں سمیت اپنے بال سمیت اور اپنے کور سمیت ابھی جانور کا خون زمین پہ نہیں گرتا کہ اس بندے کی قربانی مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتی ہے لہذا دل کی پوری خوشی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو ان جابر بن رضي الله تعالى قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح قد شينه اقرا فلما وجههما قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الا ملتے وفی واتی زبہ بیدہی وقال بسم اللہ واللہ اکبر اللہمہ حازا انی و من لم يزح من امتی اوکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قربانی کے دن نبی پاک نے ذبح کیے دو دومبے سفید اور کالے رنگ کی آمیزش والے سینگوں والے پھر جب انہیں لٹا دیا تو آپ نے کہا میں نے اپنا چہرہ اس اللہ کے سپرد کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ابراہیم کے طریقے پر ہر طرف سے یکسو ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں بے شک میری نماز اور قربانی اور زندہ رہنا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اے اللہ یہ قربانی تیرے لیے ہے اور تیری توفیق سے ہے محمد کی طرف سے اور اس کی امت کی طرف سے اور ایک روایت میں آیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اور کہا بسم اللہ و اکبر اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھیں گے رضی اللہ قال قال قال قال اصحاب رسول اللہ صلاح وسلم ازاحی یا رسول اللہ کال سن تو ابی کم ابراہیم کالوف فمالنا فیح یا رسول اللہ قال بکل شارتن حسن کالوف سوف یا رسول اللہ رضی اللہ تعالی ان کہتے ہیں نبی پاک کے کئی صحابہ نے آپ سے پوچھا یہ قربانیاں کیا ہیں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے صحابہ کہنے لگے ہمیں ان قربانیوں میں کیا ملے گا اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا کریں گے صحابہ کہنے لگے کئی جانوروں کے جسم پہ اون ہوتی ہے اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ان کے ہر ریشے کے بدلے میں اللہ نیکی عطا کریں گے سبکم نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی سیدہ و مولانا محمد ولا عل سید دینا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ امام المبیا خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ارشاد اور فرامین تلاوت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ان کا آسان لفظی ترجمہ وہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا تیسری حدیث جو میں نے تلاوت کی اس کے راوی ہیں زید ابن ارکم رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ قربانی کا جب حکم اترا تو صحابہ کے نے آپ سے دو سوال کیے دو باتیں پوچھی انہوں نے پہلی بات پوچھی قربانی کی حقیقت کے بارے میں اور دوسری بات انہوں نے پوچھی قربانی کی فضیلت کے بارے میں فضیلت کے بارے میں آپ نے جو کچھ فرمایا ہوں وہ میں آج خطبہ جموں میں بیان کر چکا ہوں کہ قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا کرے صحابہ کو تعجب ہوا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کے جسم پہ اون ہوتی ہیں جیسے ہو گئے بھیڑ ہو گئی اور وہ جو اون ہے اس میں تو کروڑوں بال ہیں ریشے ہیں صحابہ نے پوچھا کہ جن جانوروں کے بدن پہ اون ہے اور اس کے باریک باریک ریشے ہیں اسے کیا ملے گا تو آپ نے فرمایا کہ جس جانور کے بدن پہ اون ہے اون کے ہر ریشے کے بدلے میں اللہ اسے ایک نیکی عطا میں نے اس پر بڑی آج کھل کے بحث کی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ بال گنیں گے اور جتنے بال بکری کے بدن پہ ہوں گے اتنی نیکیاں جتنے بال گائے کے بدن پہ ہوں گے اتنی نیکیاں جتنے بال دمبے کے بدن پہ ہوں گے گرہ کے اتنی نیکیاں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح جانور کے بدن پہ اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے اسی طرح قربانی کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتی یہ <سؤال> مطلب انگن بے شمار یعنی اس کا ظاہری میں مراد نہیں ہے مفہوم مراد ہے انگنت نے کیا لاتاد نے کیا بے شمار نے کیا میں نے وہاں بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ یہ جو کبھی کبھی شریعت لفظ بولتی ہے ستر کا مثلاً قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم فر لم میرے پیغمبر آپ عبداللہ ابن ابئی کا جنازہ پڑھائیں اس کے لیے بخشش مانگیں یا ان کے لیے بخشش نہ مانگیں میرے پیغمبر آپ ستر بار بھی بخشش مانگیں میں نے اس کو معاف ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ اکہتر دفعہ مانگ لیں تو بخائی دوں گا نہیں بلکہ وہ ستر کا لفظ کثرت سے کنایا ہے کہ آپ جتنی مرتبہ چاہے مانگتے رہیں میں نے منافقوں کو معاف یہ کثرت کے لیے ستر کا لفظ استعمال کر دیتے آپ نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار آدمی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ستر ہزار سے ایک بندہ کم نہیں ہوگا یا ستر ہزار سے ایک بندہ اوپر نہیں ہوگا یہ کنایا ہے کثرت سے کہ میری امت کے کثیر بندے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اور اگر ایک دوسری حدیث کو دیکھ لوں تو آپ نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار بندے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان ستر ہزار میں ہر ایک کے ساتھ پھر ستر ہزار یعنی اللہ بغیر حساب کتاب کے معاف کر دیں گے تو یہ بھی کثرت سے کنایا ہے تو کثرت سے کنائے کے طور پہ ستر کا لفظ عام طور پہ استعمال کر دیتے ہیں تو قربانی کی فضیلت جو تھی نا عظمت جو تھی اس کی طرف اشارہ کیا اس طرح کہ جتنے بال اس کے بدن پہ ہوں گے یعنی جس طرح وہ بال گنے نہیں جا سکتے اسی طرح قربانی دینے والے کی نیکیاں شمار دوسرا سوال صحابہ کا یہ تھا ما حاض ہل یا رسول اللہ <سلام> یہ قربانیاں ہیں کیا ان کی حقیقت کیا ہے کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو ان مخصوص دنوں میں اپنے جانور میری راہ میں ذبح کرو قربان کرو اس کی حقیقت کیا ہے ضرورت کیا پڑی اس کی اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا یہ سنت ہو ابی کم ابراہیم یہ تمہارے بابا ابراہیم کا طریقہ ہے یہ قربانیوں کا ذبح کرنا یہ سنت ہے یہ طریقہ ہے یہ رسم ہے تمہارے بابا ابراہیم کی ابی کم کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا عجیب لفظ ہے تمہارے بابا ابراہیم یا تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مکے اور مدینے کے لوگ اور عرب کے جو لوگ تھے ان میں اکثریت جو تھی وہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھی یہ سارے قراش مکہ جتنے تھے ہاشمی جتنے تھے بنو امیہ جتنے تھے بنو ادی جتنے تھے یہ جتنے مکے میں رہنے والے اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگ تھے یہ ضروریت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور یہ اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان کی اولاد میں ان کی نسل میں یہ لوگ آ رہے ہیں دوسری جگہوں پہ حضرت ابراہیم کی دوسری ضروریت ہے فلسطین میں عراق میں اس علاقے میں ان کے دوسرے بیٹے کی اولاد ہے جن کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی ضروری اللہ نے چوبیس ہزار پیغمبر بھیجا چوبیس ہزار پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ضروریت میں آئے ان کی اولاد میں آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں آیا لیکن جو آخر میں آیا وہ سب پہ چھا گیا سبحان اللہ کہ سہ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا وہ ایک آیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اولاد میں ربنا وبا فیہم رسول منہم جو اشارہ کیا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعا مانگتے ہوئے کیونکہ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم کی ضروریتیں ان کی اولادیں ان کی نسل میں سے ہیں اس لیے کہہ دیا یہ قربانیاں تمہارے بابا ابراہیم کی تو حقیقی مہینے میں وہ بابا تھے ان لوگوں کے اور اگر ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں کہ ہمیں بھی یہ خطاب ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے حقیقی بات تو نہیں لیکن روحانی باپ تو ہے نا اشارہ کر رہے ہیں یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی کیا ہے یا ابی کا لفظ تمہارا باپ یہ لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ لوگ خوش دلی سے قربانی کریں کیوں باپ دادا کی جو رسمیں ہوتی ہیں نا بندہ ان رسموں پہ عمل کرتا ہے تو خوش بھی ہوتا ہے اتراتا بھی ہے ہمارے بات بابا کا طریقہ ہے بھائی تو یہاں تو ایک اچھا طریقہ تھا ایک قربت کا طریقہ تھا ایک عبادت کا طریقہ تھا تو باپ کا طریقہ اگر اچھا ہو بہتر ہو آسان ہو عبادت والا طریقہ ہو اس پہ عمل کرنا چاہیے لوگ تو باپ دادا کے غلط طریقوں پہ بھی کیا کرتے ہیں شرک کرتے ہیں بدعات کا ارتقاب کرتے ہیں آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں جب بھی کوئی پیغمبر تبلیغ کرتا بیان کرتا تو سناتا اور ان کی دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھتا اور ان کو غلط عقائد اور نظریات سے روکتا منع کرتا تو قوم کے لوگ اس وقت کے پیغمبر کو یہی کہتے تھے کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں وجدنا نہ آلیہ آبانا اس کام پہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا دیکھتے چلے جائیں آپ ہر نبی کو قوم یہی کہہ رہی ہے حتہ کہ ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قوم یہی کہہ رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے آتے ہیں اور قوم سے پوچھتے ہیں حل یس مکم جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکاریں سنتے یہ نفع پہنچا سکتے یہ نقصان دے سکتے ہیں یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے مجاور بن کے بیٹھے ہوتے ہو اور سر جھکا کے بیٹھتے ہو اور ان کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو یہ کیا ہیں تو کیا کہا قوم نے وجدنا آبانا لہا عابدین ہمیں نہیں پتا کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہمیں نہیں پتا کہ نفع دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا یہ تو ہمارے باپ دادا کا مذہب ہے ہمارے باپ دادا یہ کام کیا کرتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوگا نا کہ چلو تمہارے باپ دادا کا مذہب ہے او میرے بھی پیو دادے سن چلو بڑے لوگ تھے قابل احترام تھے نانا نانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فرمایا لقد کم تم با فی ضلال مبین پکے تے تو پکے گمراہ پیو دادے بھی پکے گمراہ یہ جب حضرت ابراہیم نے انداز اپنایا نا اس وقت چونکے وہ لوگ یہ کیا کہہ رہا ہے باپ دادا کو گمراہ کہہ رہا ہے ہمارے وڈیروں کو بزرگوں کو فتوے لگا پہ آگے ہیں تو ہر پیغمبر کی قوم پیغمبر سے کہتی ہے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کام ہمارے میں نے کئی مرتبہ شاید بیان کیے ہیں نہیں تو آج سن لیجی بیسویں گریڈ کا ایک ہے تعلیم آپ دیکھیں اس وقت وہ ایک ضلع کا ڈی سی او ہے اس کا بیٹا ہمارے مدرسے میں پڑھتا تھا آج سے کوئی دس بارہ سال پہلے کی اس بیٹے کی وجہ سے اس کا آنا جانا کچھ مدرسے میں ہو گیا بیٹا جو پڑھتا ہے تو ہمارے جو کاری صاحبان تھے ان کے پاس اس کی اٹھک بیٹھک ہو گئی تو ہمارے کاری صاحبان نے اسے قرآن کھول کھول کے دکھانا شروع کیا کہ یہ دیکھ کل انا بشروم یہ دیکھ کل اکول القم اندی خزا نلا عالم الغ یہ دیکھ کل یا لم منفی سماوات اللہ یہ دیکھ کل کوفسی نفا ولا ذرا میرے پیارے پیغمبر آپ بھی اپنی زبان مقدس سے اعلان کریں کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کبھی مالک نہیں ہوں یہ قرآن ہے قرآن لوگ تو کہتے ہیں نا سارا جہان کے مالک ہیں اقتدار ان کا ہے ان کی مرضی سے یہ سب کچھ چلتا ہے احمد رضا خان بریلوی نے الامن ولا میں لکھا ہے سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک گیارہویں والے پیر کو سلام نہیں کرتا پہلے سلام کرتا ہے پھر طلوع ہوتا ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں کبھی ابو اجال آ جائے آج اللہ دی قسم ہے کنن ہاتھ لا کے نس جائے یہ تو میرے بھی پیو نکلے میں <تصفح> تو سب کچھ مانتا تھا کہ خالق مالک رازق موہی ممیت مدبر کون ہے میں تو صرف اتنا کہتا تھا ہا اولائے شفا اولا اند اللہ یہ سن اللہ دے نیڑے لا چھڑ دے ساڈی سڑدہ نہیں اندی یہ ہمارے سفارشی ہیں یہ سفارش کرتے ہیں ہماری رب تک بات پہنچا دیتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں محبوب ہیں ان کی رب موڑتا نہیں میں تو صرف اس حد تک قائل تھا اللہ اکبر اللہ ایسے دکھائی نہ ہمارے قرا نے ان کو تعلیم تو تھی ان کی ایم تھے سب دیکھ کے پڑھ کے کاری صاحبان کو کہتا ہے اے سب ٹھیک ہے جی قرآن چ بھی لکھے آپ نے ایتیں بھی مجھے پڑھ پڑھ کے دکھائی ہیں لیکن میری ماں نے کہا تھا بریلوی رہنا انہ اس کو کہتے ہیں ختم اللہ کلوبہ سم وا اب سارم استاد بھی ہیں تربیت بھی کر رہے ہیں یہ کوئی مشورہ تھوڑے لے رہے تھے ان سے کہ تو مشورہ دے اور اگر اسماعیل کہتے کہ نہیں جی میں تو ذبح نہیں ہوتا تو حضرت ابراہیم اپنا عظم چھوڑ دیتے مشورہ نہیں تھا یہ تربیت کا ایک حصہ تھا تربیت کا ایک حصہ تھا بیٹا میں خام میں دیکھتا ہوں کہ میں تیرے گلے پہ چھری رکھ رہا ہوں فنضر ماضا ترا آپ کا کیا ارادہ ہے کیا رائے آپ کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک لمحہ کیے بغیر کہنے لگے یا آب اطفالما تم بابا جس کام کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کام کر گزریے میرے گلے پہ چھری چلائیے قربانی ہمیشہ محبوب اور پیاری چیز کی مانگی جاتی ہے اور اگر اس دھرتی پر رب میری قربانی مانگتا ہے تو میں یہ کیوں نہ سمجھوں کہ اس پوری زمین پہ اللہ کو مجھ سے پیارا بندہ ہی کو نہیں نظر آ تبھی تو میری قربانی مانگ لیا اس نے یا بتیفل ماتومر رہا میرا معاملہ ستا جی دو نی ان اللہ منسا اسماعیل پلا ہے کس کی گود میں ہاجرہ کی گود ہاجرہ کی گود میں پلا ذرا بھی تو ناد نہیں نخرا نہیں تکبر نہیں فخر نہیں غرور نہیں نمود نہیں بابا کر گزریے یہ کوئی بڑی بات ہے چری چلانی ہے نا کاٹی نا نہ فرمایا ستاجی ان شاء اللہ ہو منصابرین رہا میرا معاملہ اگر میرے رب نے چاہا نا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں یہی خوبصورت جواب حضرت ابراہیم سننا چاہتے تھے کتنا خوبصورت جواب میں صبر کروں گا کیا کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا نا پھر بھی سپرد کس کے کر دیا اللہ اکبر اللہ بیت المال میں جب فراخی آ تھی نا اسلام کے اندر مال غنیمت آنے لگے دولت اکٹھی ہونے لگی اور صحابہ کو مال غنیمت میں سے حصے ملنے لگے تو جب حصے ملنے لگے تو ان کی بیویوں تک پہنچنے لگے اور حصے ان کی بیویوں تک پہنچنے لگے تو امہات المومنین تک بھی خبریں پہنچنے لگیں فلاں صحابی کی بیوی فلاں قسم کے کپڑے پہن رہی ہیں کتنے پیسے ہیں ان کے پاس تو نبی پاک کی بیویوں نے خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچہ زیادہ کیا جائے مال غنیمت میں فراخی ہو گئی ہے صحابہ کو وظیفے مل رہے ہیں خرچہ بڑھایا جائے نبی پاک اس بات سے ناراض ہوئے اور آپ ایک مہینے کے لیے بالا خانہ تھا ایک اس پر تشریف لائے اور آپ نے بیویوں کے گھر جانا ختم کر ڈرا دو میرے گھر میں رہنے والیاں دولت مانگنے لگی ہیں میرے بستر پہ رہنے والیاں مال مانگنے لگی ہیں خرچے کے بڑھانے کا مطالبہ کرنے لگی ہیں نبی پاک نے ایک مہینے کا اعلان کیا ایک مہینہ میں کسی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اوپر والا تھاانے میں رہیں انتیس دن جب گزرے نا پاک بالا خانے سے اترے سب سے پہلے آشا صدیقہ کے گھر پہنچے رضی اللہ تعالی حضرت آشا کے ساتھ محبت بھی بڑی ہے بے تکلفی بھی بڑی ہے یوں ہی نبی پاک داخل ہوئے سلام دعا ہوئی حضرت آشا نے کہا یا رسول اللہ حالے تھے انتی دن ہوئے نہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی ایک ایک دن گنا ہوا تھا ایک ایک دن ان کے لیے سال سال کے برابر تھا یا رسول اللہ ابھی تو انتیس دن ہوئے نبی پاک نے فرمایا کہ کبھی کبھی چاند انتی دبی تے ہونا ہے اس مہینے کے اندر اندر ہی آنا تھا نا آپ نے فرمایا کبھی کبھی چاند انتیس کبھی تو ہوتا ہے آشا میں تجھے ایک بات بتانے لگا ہوں رب نے وہی اتاری ہے کہ اپنی بیویوں سے کہ اگر دولت چاہتی ہو دنیا چاہتی ہو میں تمہیں دولت دے کر اپنے نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں اور اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو پھر دنیا کا کوئی مطالبہ نہیں کرو گی دولت چاہیے تو میں دے دیتا ہوں دولت تمہیں لیکن فارغ کر دوں گا قرآن میں مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک کے ذہن میں آیا کہ آشا صدیقہ کی عمر تھوڑی ہے تو یہ بچپن کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ نہ کر دے بچپنا جو ہے ابھی اب, ابھی عمر زیادہ نہیں ہے تو نبی پاک نے فرمایا دیکھو اپنے ابے نال مشرا کر لئی ماں باپ سے پوچھ لینا اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا جلدی میں کوئی فیصلہ نہ کر دینا ماں باپ سے پوچھ لینا حضرت ابراہیم نے پوچھا نا بیٹے سے کیا معاملہ ہے کیا کریں میں نے اس طرح دیکھا ہے تو اب نبی پاک حضرت آشا سے پوچھنے لگی پھٹ خیال آیا بھائی بچپنا ہے عمر زیادہ نہیں ہے جلدی میں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے تو فرمایا والدین کے ہاں چلی جاؤ ماں باپ سے پوچھ کے کوئی فیصلہ کرنا ام المومنین کہتی ہیں یا رسول اللہ اس میں والدین سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کچھ دیں دیں نہ دیں نہ دیں ہم تو آپ کے در پہ پڑے ہمیں دولت نہیں چاہیے ہمیں مال نہیں چاہیے ہمیں اسباب نہیں چاہیے ہمیں تو آپ چاہیے کتنا خوبصورت فیصلہ حضرت آشا نے سنایا جس طرح حضرت اسماعیل نے فیصلہ سنایا ستاجی دینی ان شاء اللہ ہو منت صابری آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے قرآن کہتا ہے فلما اسلم دونوں نے ہماری بات مان لی دونوں متی ہو گئے دونوں نے اپنا سب کچھ ہمارے سپرد کر دیا بل جبین اور باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹایا یہ پہلو سامنے والی جگہ کچھ جب ہے وہ تلولی جبین کے بل لٹایا جس طرح جانور کو لٹایا جاتا ہے بڑے یہاں وائز لوگ کہتے ہیں اسماعیل نے کہا ابا جی پٹی بن لو شاید میرے تڑپنے سے آپ کے ہاتھ کانپ جائیں اتنا نہیں سوچا بھئی اس میں تو حضرت ابراہیم کی توئین ہو رہی کہ حکم خدا کی تعمیر میں ان کے ہاتھ کانپ تھے نہ آپ نے چھری گلے پہ چلائی نہ چھری سے کوئی آواز آئی نہ پتھر پہ چھری تیز کی گئی یوں ہی آپ نے لٹایا اور مسم ارادہ کر لیا چھری کے چلانے کا اوپر سے اللہ نے آواز لگائی یا ابراہیم قد صدق تر رو میں جو دلوں کے راز بہتر جاننے والا ہوں میں اعلان کرتا ہوں کہ تون نے اپنا خواب سچا کردا آ گیا اس کو ذبح کیجئے ہم تجھے اسماعیل کی قربانی کا ثواب بتا یہاں <تصفح> کوئی اگر میرے نئے دوست آئے ہوں, عزیز آئوں بزرگ آئے کبھی کبھی واقعات کے ذمن میں مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی جائے تو ذرا بات جلدی سمجھ آ جائے وہ میرے دوست ذرا توجہ کریں گے میرے جو اپنے ساتھی ہی ہیں یہ تو جانتے ہی جانتے ہی وہ ذرا توجہ کریں گے اگر کوئی میرا دوست آیا ہے عزیز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کا یہ واقعہ لے جانا لٹانا قربان کے لیے تیار ہو جانا یہ سارا واقعیاں یہ امتحان ہے یا ڈرامہ ہے پھر سوچ لو ایک بار امتحان امتحان ہے نا اور امتحان بھی کیسا میں کہا کرتا ہوں ہر امتحان میں امتحان دینے والے کہتے ہیں پرچہ بڑا مشکل سی بڑے اوکھے سوال سن اور جو پرچہ بنانے والا ہیں جب اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی تم نے بڑا مشکل پرچہ بنایا تو وہ کہتا ہے اصل تو بڑا سوکھا جہ امتحان لینے والا ہمیشہ کہتا ہے کہ پرچہ آسان تھا کیوں وہ اپنے علم کے مطابق پرچہ بناتا ہے اس کا علم زیادہ ہے اور بچے کا علم وہ اپنے علم کے مطابق دیکھتا ہے تو پرچہ اس کو مشکل نظر آتا ہے ہر امتحان میں امتحان دینے والا کہتا ہے کہ امتحان بڑا مشکل تھا لینے والا کہتا ہے ہم نے تو آسان سا لیا ہے یہ حضرت اسماعیل کی قربانی والا امتحان ایسا امتحان ہے جہاں امتحان لینے والا کہتا ہے انا انا لہو بلاؤل مبین انزا لہو بلاول مبین امتحان تو بڑا مشکل تھا ہمارا ابراہیم بھی سو میں سے سو نمبر لے کے پاس ہوگی امتحان تو بڑا مشکل تھا بلا آزمائش تھی پرک تھی امتحان تھا قرآن نے اسے آزمائش قرار دیا ہے امتحان قرار دیا ہے میں ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم کو یہ پتہ تھا کہ حضرت اسماعیل نے زباں نہیں ہونا ان کے علم میں تھا وہ جانتے تھے کہ بیٹا دبا نہیں ہوگا وہ جانتے تھے کہ چھری نہیں چلے گی وہ جانتے تھے کہ اس کے بدلے میں دمبا آ جائے گا وہ جانتے تھے کہ اسماعیل کو خراش تک کو نہیں آئے گی اور اگر وہ جانتے تھے ان کو پتا تھا کہ میں نے لے جانا ہے میں نے صرف لٹانا ہے اسماعیل کو خراش بھی نہیں آنی ہے, اس کی جگہ پہ دمبا آ جانا ہے اس نے دبا ہو جانا ہے مجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب مل جانا ہے اگر یہ ساری باتیں وہ جانتے تھے پھر امتحان بنے گا کہ ڈراما امتحان تب بنے گا جد عقیدہ رکھو گے اٹھارہ بلاک آلیاں جب عقیدہ رکھو گے اشاعت و توحید والا کہ نبیوں کو ولیوں کو نیک بندوں کو آنے والے حالات کا پتا حضرت ابراہیم کو کوئی پتہ نہیں تھا ان کو کوئی علم نہیں تھا کہ کل کیا ہونے والے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ایک گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے عالم الغیب حضرت ابراہیم بھی نہیں حضرت اسماعیل بھی نہیں عالم الغیب ہے تو صرف کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی طریقہ سنت زب کرنے کی تھی کہ بیٹا دبے کرنے کی تھی بولو ذرا زور سے آج ان کی سنت پہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کو بھی بیٹا دبا کرنا چاہیے تب بنے نا سنت یہ میرے پیارے پیغمبر جو کہہ رہے ہیں یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے سبا جانور ہو رہے ہیں انہوں نے زبا بیٹا کرنا چاہا تھا قصد اور ارادہ بیٹے کے ذبا کرنے کا تھا یہاں زبا جانور ہو رہے ہیں لوگوں یہ ابراہیم کی سنت تب بنے ہے توجہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تب بنے جب ہم بھی اپنے بیٹے ذبح کریں یا سنت تب بنے کہ ہم ذبح تو جانور کریں پر اللہ ہمیں ثواب بیٹے کی قربانی کا ابا تب سنت بنے ظاہر بات ہے بیٹے تو ذبا کو نہیں کر سکتے تو پھر دوسری بات ہی ماننا پڑے گی نا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کرم ہوا مہربانی ہوئی اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تم اپنی طاقت کے مطابق جانور ذبح کرو ہم تمہیں بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا اس لیے کہ یہ سنت ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حوالہ تو اس کا نہیں دیا اور یہ کوئی عقیدے کی بات بھی نہیں ہے فضیلت فضائر کی بات ہے بڑی عجیب بات لکھی ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اور میں تو پڑھ کے حیران ہی ہوں فرمایا یہ رب کا کرم ہوا نبی پاک نے اس کو ابراہیم کا طریقہ بتایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو آدمی جانور قربان کرتا ہے اس کو اللہ حضرت ابراہیم جتنا ثواب بتا کر تو حضرت ابراہیم کو اللہ نے کتنا ثواب عطا کیا ہو اس کے ساتھ حضرت تھانوی لکھتے ہیں جب اللہ آپ کو بیٹے کی قربانی کا ثواب دینا چاہتے ہیں اس لیے ہمیشہ قربانی کرو تو صاف اور ستری طاقت کے این مطابق میں کوئی عیب نہ ہو کوئی عیب نہ ہو تو وہ ایک مثال دیتے ہیں اپنی کتابوں میں جس زمانے میں ان کی کتابیں چھپی اس زمانے میں قربانی آتی تھی تین روپے کی جی تین روپے کی حیرانگی کی بات نہیں حیران بھی حیرانگی دی خیر کوہلی جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے سکول میں تو ہمیں ایک آنا ملا کرتا تھا ایک آنا چار پیسوں کا پیسے دی اصل شہد لیندے ہوں سا تو ترائے پیسے واپس لیند ہوں جی اب جناب روپیہ دو روپئے پانچ روپئے دی بھی قدر کوئی لینگا تو وہاں ایک آنا ہم لے کے جاتے تو وہ ریڑی والے باہر کھڑے ہوتے ہم کہتے ہوئے پیسے دی شہ دے چھٹتے ترائے پیسے واپس کا تو یہ جس طرح پیچھے پیچھے زمانہ چلتا گیا اس طرح پیسے کی قدر ہوتی تھی تو تھانوی صاحب اپنی تقریر میں وہ جو انہوں نے خطبہ لکھا اس میں وہ کہتے ہیں میں تین روپے کی قربانی آتی ہیں تین روپے کی قربانی میں اتنا اجر مل رہا ہے اتنا حضر مل رہا ہے اس زمانے میں وہ کہتے تھے جب تین روپے کی قربانی آتی تھی کہ حضرت شیخ الہ ہند مولانا محمود حسن نے اس زمانے میں قربانی کی جس کی قیمت اسی روپے تھی تین اور اسی نسبت لگا تو قربانی ہمیشہ اچھی چیز کی اور ستری چیز کی کر دی انہوں نے تو بیٹا قربان کیا وہ میں نے جمعہ میں سنایا نا کہ وہ فیصل آباد کے ہمارے تبلیغی جماعت کے عالم تھے حضرت مولانا مفتی زین العابدین سے بہت اچھے عالم تھے بڑے اچھے خطیب تھے اور بہت نیک آدمی تھے ان کی میں نے یہاں تقریر سنی مرکز میں تو بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے تو کہتے ہیں میں نے قربانی کے لیے گائے لی تو بڑی سفری گائے اور مزہ آ تو میں اس گائے کو پیار کر رہا تھا تو ہمارے ایک محلے کا چودھری وہ گزرا کہنے لگا مفتی صاحب گائے بڑی خوبصورت ہے کتنے کی لیے انہوں نے قیمت بھی بتائی بڑی قیمت تھی میں نے کہا کس کے کیسے کیوں لیے میں نے کہا قربانی کے لیے لی تو وہ چودھری صاحب کہتے ہیں ایو بھی قربان کری دیا نے شیا بھی قربان کری دیا نے تو مفتی صاحب اس چوکری کو کہتے ہی آخر مفتی صاحب کہ اس بھی ان آخیا سی جب بیٹے کو لے کے گئے نا اس نے بھی یہی کہا تھا کدی پتر بھی ضمع کیتے تو جب مفتی صاحب نے کہا بھی اس بھی ان آخیا سی ستری تھی جس میں کوئی عیب نہ ہو سواب جو اگر حضرت تھانوی کی بات پہ اعتبار کر لوں تو حضرت ابراہیم جتنا ثواب اللہ اللہ اللہ اللہ جتنا ثواب اللہ نے حضرت ابراہیم کو دیا اللہ نبی پاک نے فرمایا یا سنت و ابراہیم تم جانور ذبح کرو میں تمہیں سواب ان کے مطابق اتا ہوں اب بن گئی سنتیں تم جانور ذبح کرو ہم بیٹے کی قربانی کر سکتے میراج والی رات میں نبی پاک واپس آنے لگے اللہ نے فرمایا تو فتو لیتے جائیں دیں جی پچاس نمازیں تیری امت پہ فرض ہیں واپس پلٹے موس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی سناؤ کیسی گزری کہ پچاس نمازیں ملی حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا تیری امت پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت ہو جائیے اب وقت ہے تخفیف کی درخواست کیجئے گھٹانے کی تشریف لے گئے درخواست کی اللہ نے پانچ گھٹا دی پینتالیس کا واپس پلٹے حضرت مس علیہ السلام نے فرمایا پینتالیس پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے تخفیف کیجئے کروائیے وقت ہے گئے اللہ نے پانچ گھٹا دی چالیس کا اسی طرح حضرت موسا کہتے رہے وہ نہیں پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے پانچ رہ گئے کرتے کرتے پانچ علیہ السلام نے کہا تیری امت اس کی طاقت بھی نہیں رکھے گی جائیے تخفیف کی درخواست کیجئے نبی پاک نے فرمایا ہو شرم آندیے کیوں پانچ پانچ کر کے گھٹ رہی تھی دو دو تین تین کر کے تو گاٹ نہیں رہی تھی اور اب کے جانے کا کیا مطلب تھا یہاں <سؤال> ایک بات ایک اشکا دور کرتا چلا جاؤں کچھ ہمارے دوست عقیدے کی بنیاد ان چیزوں پہ تو رکھی نہیں جا سکتی لیکن لوپتے کو تنکے کے سہارے کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں اے ویکو جی دو بندی وابیا دن نبی عام علی گل کا پتا کوئی نہیں حالے اسی یمے نہیں اور علیہ السلام وہاں ان کو پتا تھا بھائی انہیں نماز جانتے تھے نا علیہ السلام ہمیں جانتے تھے نا ہمارے حالات جانتے تھے نا کون کہتا ہے نبی عالم الغیب نہیں ہوتے نبی جانتے ہیں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے پھر لوگ نعرے مارتے ہیں اے بڑا استدلال ہے جی بڑی مولانا نے دلیل دی ہے جی اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی ایک تحقیقی الزامی جواب تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسا کو پتا تھا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں بھائی سادے نبی نو پتا نہیں سی جی موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا اور ہمارے پیارے پیغمبر کو پتا نہیں تھا حالانکہ علم حضرت موسا کا زیادہ ہے یا ہمارے پیغمبر کا زیادہ ہے تو حضرت موسا کو پتا تھا آپ کو پتا نہیں تھا یہ تو ہو گیا الزامی جواب تحقیقی جواب حدیث میں موجود ہے اے علماء کرام تحقیق کی جواب حدیث میں موجود ہیں حضرت موسا کو پتا نہیں تھا حضرت موسا نے ہمیں قیاس کیا تھا اپنی امت پر اپنی قوم پر قیاس کیا تھا حضرت موسا علیہ السلام نے کہا میری قوم نے چالیس سال تک گائے زبا نہیں کی اللہ نے کہا گائے زبا کرو جو بھی پکڑ کے ذبح کر دیتے ہو جاتا حکم پورا کہتے رنگ کیسا ہو اللہ نے بتایا رنگ ایسا ہو عمر کیا ہو اللہ نے فرم عمر ایسی ہو حالے گل کھلی نہیں تھوڑی جی ہوس ایسی ہو ایسی ہو ڈھونڈنے میں چالیس سال لگ گئے وہ جو شرطیں لگی زرد رنگ کی ہو ایسی ہو میری امت نے چالیس سال گاؤں زباں نہیں کی تھی تیری امت روز پنج نمانا پڑے گی ہمیں قیاس کر لیا اپنی عالم الغیب نہیں تھے آپ نے فرمایا اب شرم آتی ہے اوپر سے آواز آئی ماں یو بدل کو لدیا میرا سونا گل میرے پاس نہیں بدلی گل تیرے پاسو بدل گئی ہے مولا تیری طرف سے نہیں بدلی پچاس کی پینتالیس پھر چالیس پھر پینتیس پھر تیس اور گھرتے گھرتے پانچ تیری طرف سے نہیں بدلی فرمایا نہیں میرے ذمے تھا پچاس نمازوں کا ثواب دینا اور تمہارے ذمے تھا پچاس نمازوں کا پڑھنا تمہاری طرف سے بات بدل گئی ہے تم پچاس کی بجائے پانچ پڑھو گے میں ثواب اب بھی پچاس ہی کا اللہ ماں یو بدل الکول لدیا <الْدَيَّة> بات ہماری طرف سے نہیں بدلی بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے جس طرح نماز بندہ پانچ پڑے تو ثواب پچاس کا ملتا ہے اسی طرح بندہ قربان جانور کرے اور اللہ اس کو ثواب دیتا ہے بیٹے کی لیکن لیکن اتنے خوش بھی نہ ہوں اتنے خوش بھی نہیں ہونا چاہیے یہ ثواب اس بندے کو ملے گا جس بندے کا آزم ابراہیم کی طرف یہ نہیں اپنی مرضیوں کے مطابق چلے تجارت اپنی مرضی کے مطابق کرے معاملات اپنی مرضی کے مطابق کرے تجارت اپنی مرضی کے مطابق کرے شادی غمی اپنی مرضی کے مطابق کرے کاروبار اپنی مرضی کے مطابق کرے اور کہے میں نے جانور ذبح کر دی ہے تو مجھے ابراہیم کی قربانی کا ثواب ملنا چاہیے نہیں یہ ثواب اس بندے کو ملے گا جس کا عزم جس کا ارادہ جس کا ایمان ابراہیم علیہ اسلام کے مطابق ہوگا کالا اسلم اللہ نے فرمایا اپنا آپ میرے سپرد کر دے کالا تو ادھر سے ابراہیم نے کہا اسلم تو العالمین میں نے اپنا سب کچھ سپرد کر دیا کس کے لیے میرے اللہ میں بھی تیرا میری جان بھی تیری میری اولاد بھی تیری کمبا قبیلہ تیرے نام پہ قربان وطن بھی قربان مال بھی قربان جائیداد بھی قربان دیکھیں اپنے آپ ذبح کرنا سوکھا جی پتر نو نبا کرنا خودکشیا لوگ نہیں کرتے رہتے اے رسول